یہ وصول سراسا کہ تین غسل بیان کیے گئے کہ انسان سے قبر بھی پوچھا جائے گا مرب وما و اق ومنبی اور انہیں تینوں چیزوں کا علم اگر ہے اگر علم ہے تو علم کی روشنی میں جواب دے گا انسان کامیاب ہوگا اگر علم نہیں ہے تو انسان ہاں ہا لا لادر, لادری کہہ کر کے اپنے آپ کو ناکام بنا لے گا ان کا علم ہونا بہت دار. اس لیے اب آئے پہلی چیز رب کی پہچان قیل عقیدم رب جب تم سے پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون ہے تو تم اس کو کہو اس کو جواب دو ربی اللہ الدی ربانی ورب رب العالمین عالمین فقل اسے کہو ربی اللہ ہمارا رب اللہ ہے اللہ ربانی جو ہماری پرورش کرتا ہے ہماری تربیت کرتا ورب جميع المین عالمین بینامین اور اس نے ورب العالمین اور اس نے تمام ورب جمی المین بین اور اپنے فضل و کرم سے اس نے تمام جہاں والے یعنی پوری دنیا والوں کی پرورش کی کیا کی جواب ہوگا ربی الذي ربی اللہ الذي ربانی ورب جميع جمی المین ہمارا رب وہ ہے ہمارا رب اللہ ہے جس نے ہماری جو ہماری پرورش کرتا ہے ورب جميع الم اور اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے پوری کائنات والوں کو کی پرورش کرتا ہے یہ ہے رب. اگر آپ سے کوئی پوچھے <coughs> <coughs> <coughs> آپ سے کوئی پوچھے تمہارا رب کون ہے تو آپ کیا جواب دیں کیا اس کو سمجھائیں رب بھی اللہ میرا رب اللہ ہے الذي ربانی جو میری پرورش کرتا ہے یعنی پرورش کا مطلب کھلانا پلانا رشت کا انتظام کرنا شفا دینا صحت دینا ہماری زندگی کے ہر ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا خالق وہی ہے یہ ہے ربی ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اللہ کہ الدی ربانی جو میری تربیت کرتا ہے پرورش کرتا ہے اور صرف میری ہی نہیں وہ رب جمی المین ہمارے علاوہ پوری کائنات کا وہی مربی وہی تربیت کرنے والا وہی مالک وہی پرورش کرنے والا ہے یہ ہمارا رب ہے وہودی اور یہی ہمارا معبود بھی ہے یہ رب مال لینا کافی نہیں ہے رب مال لینے کے بعد یہ بھی ہے ضروری کہ ہاں وہی ہمارا معبود اور مزدور بھی ہے وہ ہوا محبودی لئی سلی محبود ان سے واحد بھی اس کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں کیا جواب ہوا اگر کسی نے پوچھا تمہارا رب کون ہے تو آپ جواب دیں ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اللہ ربانی جو میری پرورش اور میری تربیت میری دیکھ بھال کرتا ہے وہ رب جمی المین بے نام ہی اور ہمارے علاوہ ہمارے علاوہ بھی پوری کائنات کا پورے عالم کا وہی رب ہے اور سب کی تربیت تربیت پرورش کرنے والا دیکھ بھال اور نگرانی کرنے والا وہی ہے اور وہ ہوا وہی میرا معبود ہے اس کے علاوہ کوئی میرا معبود اور مسجود یہ جواب ہے کسی کے سوال کا اگر کسی نے آپ سے سوال کیا کہ مرب تمہارا رب کون ہے تو ہمارا جواب ہوگا ہمارا رب اللہ ہے جو ہماری تربیت پرورش کرتا ہے ہمارے علاوہ پوری کائنات کی تربیت پر کرنے والا سب کو کھلانے پلانے سلانے صحت دینے والا وہی ہے اور وہی ہمارا معبود ہے اس کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں یہ جواب ہوگا اب اس کی دلیل آپ نے دعویٰ کیا کہ میرا اور پورے کائنات کا رب اور مالک نگرانی کرنے والا وہی ہے دلیل الحمدللہ اللہ اور رب العالمی الحمدللہ اور رب العالمین ساری ہم اللہ کی کرتے ہیں جو صرف ہمارا نہیں ہے رب العالمین پوری کائنات کا رب یعنی پرورش کرنے والا دیکھ بھال اور نگرانی کرنے والا وہی ہے اب اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں دو ہی ایک اللہ اور ایک ما سے اللہ اللہ کے علاوہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب کیا ہیں ما سے اللہ سمجھیں سمجھے آپ نے کیا کہا صرف وہی ہمارا معبود ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں دلیل الحمدللہ رب العالمین ساری حمد اللہ کے لیے جو ہمارا رب نہیں پوری جہاں کا رب ہے اب اللہ سب کا رب ہے تو آپ ذرا غور سے کر کریں وبا سے ولّہ ہی عالم اب اللہ کے علاوہ جتنا ہو سب عالم ہے اللہ تو عالمین رب العالمین ہے پوری دنیا کا پرویش کرنے والا اللہ کے علاوہ کائنات کی جو چیزیں پوری کی پوری سب کیا ہیں وہ عالم ہیں کوئی ایک خالق نہیں سب کے سب عالم ہے یعنی نہ کوئی نبی پیغمبر کتب ولی بادشاہ جس کو بھی آپ دیکھیں گے بہرحال وہ ماں سے اللہ یعنی اللہ کے علاوہ ہی ہے جب آپ اس بات کا علم رکھتے ہیں اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہم کس کو ہی ہمارا معبود تو آپ کو اس با... گویا کہ آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میرا معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی غوث نہ کوئی کتب نہ کوئی فرشتہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو یہ اللہ یہ اللہ سے آپ نے وعدہ کیا اللہ ایک ہے واحد وحدہ شیخ بھارت کے اس کے علاوہ جو ہے پورا پورا عالم ہے تو یہ ہے جواب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے فری دقیلا اور جب تم سے کہا جائے پوچھا جائے بیما ارب تارب وقت تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا کیسے جانا کہ کی ہمارا رب ہے تو ہی کیسے ہم نے پہچانا ہم یہی کہیں گے ہم نے ہمارے پاس علم ہے مجھے معلوم ہے کیسے معلوم ہوا اللہ تعالی کی آیات پر غور فکر کرنے کے بعد معلوم یہ فہم کی رکھا اگر تم سے پوچھا جائے بما عرف ترب اپنے رب کو تم نے کیسے پہچانا تو اس سے کہو آیات ہی و مخلوقات ہی ہم نے اپنے رب کو پہچانا آیات اور اللہ کی آیات اور اللہ تعالی کی مخلوقات کے ذریعے یعنی آیات کونیہ اور آیات شرعیہ ہم دونوں قسم کی آیات پر غور فکر کیے ہمیں آیات کونیہ اور آیات شرعیہ کا علم ہا تھا اس علم کی روشنی میں ہم نے اس بات پر یقین کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق معبود نہیں ہو سکتی آپ ہمارا, ہمارا کوئی رب نہیں ہو سکتا ہمارا رب وہی ہوگا جس پوری کائنات کا خالق اور مالک مین آ جاتی لے لو اللہ تعالی کیا فرماتا مت وہ آ جاتی اللہ و والشمس والقمر قمروں میں السماوات ہی اسماوا السبع ومن و وما, وما بہنا دیکھیں کس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا آیا اور اس کی مخلوقات کے ذریعے اللہ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ذریعے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہم آیا ہی اللہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اللہ رب العالم نے ان آجات کا تذکرہ کیا ہے کہ کی اللہ تعالیٰ کی آجات میں سے لیل بھی ہیں دن ہے رات ہے سورج ہے کمر ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سات و زمین سات و آسمان ان کے درمیان کی مخلوقات اور ان دونوں کے اندر جو ساری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے میں نے پہچانا دلیل دلیل اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ نہ آجاتی اللہ لوہن کس کی دلیل کہ واقعی اللہ تعالی کی آیات کونیا اور شرعیاں ہیں اللہ تعالی کی آیات کے ذریعے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اللہ باد شری کے ہم نے اپنے رب کو پہنچانا فرمایا وہ من آزاد ہی اللہ اللہ تعالی کی آیات و نشانیوں میں سے ایک نشانی رات ہے دوسرا دن ہے تیسرا سورج ہے چوتھا چاند ہے یہ اللہ رب العالمی کی نشانیاں ہیں وہ بھی نہ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ ہی لَا روشمس لِلشَّمْسِ وَلَا شمس ولا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن ان کو تمہیں رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی آیات میں سے نشانیوں میں سے جو اس کے وجود کی وحدولا شریک کی درد کرتی ہیں دن ہیں اور رات سورج ہے اور چاند اور اللہ تسد الشم سرال قمر اللہ فرماتے ہیں خبردار سورج اور چاند کا سجدہ نہیں کرنا وسجد اللہ اللہ خالاک بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کا جس نے ان کو پیدا کیا دیکھا مخلوق پر غور کر کے خالق کو سمجھنا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ جو مخلوق ہیں مخلوق کی عبادت کے بجائے اس کی عبادت کرو جو اس مخلوقات کو پیدا کیا ہے دوسری زلیل ان نبک ملا خرقات و شمس وبر و نجوم و سخرات خلق ومرو تبارک اللہ رب العالمین اللہ رب العالم محمد ان رب اللہ میرے بندو تمہارا رب وہی اللہ ہے اور اللہ خلق سماوات ابل اردا جس نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان پیدا کیا پھر سطحت عیاں چھ دن کے اندر سم مستل عرش پھر اللہ تعالی مستوی ہوا عرش بل یغ سی لن نہارا اللہ تعالیٰ دن کو چھاتے ہیں رات پر یطلبہ تلبہ تھا جو دھیرے دھیرے چلتا رہتا ہے وہ شمس والا وہ نجوب مسخرات امن ابری سورج چاند ستارے یہ ساری مخلوقات اللہ تعالی کے حکم سے مسخر چل رہی ہیں اللہ نے جیسے ان کو بنا دیا ویسے چل رہی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی فرمایا اللہ اللہ لوگ سن لو لو الحلق المرو اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے تبارک اللہ رب العالمین رب العالمین, رب العالمین کا کی ذات بڑی بابرکت ہے یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کر دیا کہ انسان کا رب رب وہی ہے جو خالق اور مالک اور زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے یہ آیت سورہ آراف کی ہے اسی لیے جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ خالق اللہ کو ہم نے مخلوقات سے پہنا ہے ہم مخلوقات کو پہچانتے یہ فلاں چیزیں فلاں چیزیں اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو اب پتہ یہ چل گیا ہاں مخلوقات کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور جو مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے وہی رب وہی اللہ ہوگا کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا و اگ دو رب بہ عبادت کرو تم اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا پتا چلا جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا رازق ہے جو ہمارا مالک ہمارا رب ہے وہی ہمارا معبود حقیقی ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق فرمائے اکول و سکر اللہ